سانحین من الدہر لم يكن شئیئا مذکورا انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا بے شک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 بن نظری جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے بورے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے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 اور نہ کوئی شکریہ ہمیں <سلام> <سلام> <سلام> تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے <سلام>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 من شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا فیها اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا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 اے پیغمبر ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے اصبر لحکم ربك ولا تطع منهم أو كفورا لہذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان فرمان یا کافر کی بات نہ مانو رسم اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح شام ذکر کیا کروس جو دل ہوں اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تصبیح کرو